اب آپ اس مبارک سلسلے کا و حلقہ سماج فرمائیں تو اس نے کافر سے کہا کہ, اس نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں یہ تلوار تم نے کہاں سے لی ہے انہوں نے کہا کمال کرتے یار ہم تو سردار لوگ ہیں یہ تو بڑی قیمتی تھے انہوں نے کہا واقعی میں نے اپنی زندگی میں ایسی اچھی تلوار کسی کے پاس نہیں دیکھی تم ہو بڑے بازوق کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جنگجو اور بڑے شاہ شاسار آدمی ہو تلوار کا رکھنا سمجھنا اور پھر اس کا لوہا ایسا ہو اس کی انداز ایسا ہو ایسی تلوار میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھی تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں ایسی تلواریں بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی وہ دکھا سکتے ہم دو ہے ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہیں اس کا ایک ہاتھ ہم نے باندھا ایک ہاتھ ہے کیا لے گا تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھتے دیتے باری تلوار ایک کی تو گند اڑ گئی دوسرا بھاگ گیا ایک کافر مر گیا دوسرا بھاگ گیا ابھی بسی پھر واپس مدینہ السلام علیکم یا یارسل تم کیسے آ گئے بھائی اس نے کہا حضور دیکھیں آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں مکے سے بھاگ کے آیا کافروں نے مطالبہ کیا آپ نے مجھے واپس کر دیا اور میں واپس چلا گیا اب اگر ان سے لڑ بھڑ کے مار مور کے میں خود واپس آ جاؤں تو اب آپ کا معاہدہ تو پورا ہو چکا ہے اب آپ مجھے اب نہیں واپس بھیج سکتے ایک دفعہ آپ نے مجھے بھیج دیا ہے حضور نے فرمایا انہا حاضر رجل ہر یار یہ تو ایسا بندہ ہے کہ آگ جنگ کو بھڑکانے والا بندہ ہے تو اس کے دماغ میں ہر وقت کی لڑائی بڑھائی کی فکر رہتا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بالکل ہم تمہیں واپس وہ کافر بھاگتا, بھاگتا آ گیا مجھے بچ گیا تھا حضور نے فرمایا ابھی لے جاؤ اس کو ہم نے, ہم نے کہا جی میں تو نہیں لے جاتا ہم دو نہیں لے جا سکے تو میں اکیلا اس کو کیسے لے جاؤں حضور نے فرمایا دیکھو ہم اپنے معاہدے پر پابند ہیں آپ دو آئے مانگا ہم نے دے دی اب تم اکیلے ہو لے جاؤ اگر تم پھر کوئی بندے لے کے آتے ہو پھر لے جاؤ ہم اپنے معاہدے پر بہرحال پابند ہیں ہم نے معاہدہ نہیں توڑا اگر تم اپنے قیدی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں نے کہا حضور میں اکیلا تو نہیں لے جاتا میں جاتا ہوں واپس ان کو جا کے مکے والوں کو بتاتا ہوں ایک بندہ تو مرغی ہے ادور نے فرمایا ابھی بصیر بات سنا تم مدینے میں نہیں رہ سکتے کہا کہا کیوں یا رسول نے نہیں مدینے میں رہو گے وہ پھر مانگیں گے میں دے دوں گا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر مدینے میں مت مترو ہم سے نکل جاؤ جب ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ابو وہ ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دے دیں تو اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو سلام علیکم میں بھی جا رہا ہوں. ابھی بصیر وہاں سے نکلے مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام ہے مقام ایر دیر ایر جو ہے وہ اتنا پہاڑی اور اتنا مشکل ترین وہ جگہ ہے کہ ہر طرح پہاڑ ہیں اور غاریں ہیں اور بڑا مشکل یعنی انتہائی خطرناک راستہ ہے اس مقام ایر پہ آ ابھی وسیع وہاں آ کر انہوں نے اس پہاڑیوں کے اس جگہ پہ جو گارے تھیں ان میں اپنا ڈیرہ لگا لیا اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی جو آدمی بھاگے مدینے نہ جانا حضور واپس کر دیتے ہیں میرے پاس آ جاؤ اب سب سے پہلے جو بندہ پہنچا وہ ابو جندر وہی سویل بنے عمر کا بیٹا اس کو موقع ملا وہاں سے بھاگا اس نے کہا مدینے جاتا ہوں حضور واپس کر دیں گے چلو ابھی بصیر کو ڈھونڈو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہاڑوں میں آ گیا چند دنوں میں ستر آدمی مسلمانوں کے اس ایر پہ جمع ہو گئے جب ستر آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا بھی ہم خاموش کیوں بیٹھے جو کافلا نکلے قریش کر ڈاکہ مارو ہمارا کیا تعلق ہے ہم تو معاہدے میں پابند نہیں ہیں نا ہم تو مکے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں مدینے ہم گئے نہیں تو ہم تو معاہدے کے کوئی پابند نہیں معاہدے کے پابند ہیں وہ لوگ جو مدینے منڈورا میں حضور کے ساتھ ہم نے نا سلو کی جب سلو ہو رہی تھی ہم تو قید میں تھے اور ادھر بھی ہم اسی در سے نہیں جاتے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے تو انہوں نے جناب اتنا کافروں کو ستایا نا جی کہ ابو سفیان وفد لے کے مکے سے خود مدینے منورہ آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو معاہدے میں سلو ہے نا کہ جو آدمی ہم سے بھاگ کے آئے ہم واپس لیں گے ہم اس سلو کو خود ختم کرتے ہیں مہربانی کریں اس کو فاٹ دیں ہمیں نہیں چاہیے جو آتا ہے مدینہ رہے آپ کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو کم از کم آپ سنبھالیں گے تو صحیح نہ اس کو یہ جو راستے میں وہ رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا نہ ہم سے بھاگ گئے آپ کے پاس آتے نہیں اس لیے مہربانی کریں اور شرط کو ختم کر حضور نے فرمایا تمہاری مرضی تم لوگوں نے شرط رکھی تھی میں نے قبول کر لی اور اگر تم شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو معاہدے پر شرط کو کاٹ دو ابو سفیان نے کہا ہاں جی بالکل کاٹ دیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ختم کرنے کا آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا حضور نے فرمایا عمر آج سمجھ آ گئی ہے کہ تم کہتے تھے کہ اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں آج بتاؤ ابو سفیان وہ شرط کٹوانے آیا ہے کہ ہم گئے ہیں شرط کٹوانے کے لیے جو بات میں نے کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ غلط تھی اس نے کہا حضور بالکل واقعی اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کی فکر اور سوچ تو وہاں نہیں پہنچتی تو وہ شرط جو تھی ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھے واپس چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسنا میں کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہو چکا تھا نا کہ آپ کو ایک فتح نے کری بہت جلد ایک فتح ہم آپ کو دیں گے اس کے اشارات کے مطابق اللہ کی وحی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر جا اور یہ اول و غز ما تن بہ رسول اللہ یہ پہلا غزبہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غزوے پر تشریف لے جاتے تو کبھی صحابہ پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے جانا مثلا مشرق میں ہوتا تھا تو کہتے تھے مغرب اور مغرب میں ہوتا تھا تو مشرق اصل بات واضح نہیں ہوتی تھی جب تک کہ سفر شروع نہ ہو تاکہ دشمن تیار نہ ہو جائے یہ پہلا موقع ہے غزبہ خیبر کا کہ حضور نے کہا سب کو بتا حضور نے فرمایا کہ بالکل ہم نے خیبر جانا ہے اور خیبر میں اصل وجہ کیا تھی اصل قوت جو تھی نا کفر کی وہ تو خیبر میں تھی کیونکہ آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر جو تھے ان کو اجازت دے دی تھی کہ سامان لے کے بس مدینے سے نکل جائے وہ آ گئے تھے خیبر میں بنی قریدا جو تھے ان کے تو آدمی قتل کر دیے گئے بنو نظیر جو تھے ان کو وہاں سے اجلا کیا گیا یعنی نکالا گیا جلا وطن کیا گیا لیکن قتل نہیں کیا گیا وہ اپنی پوری قوت لے کر خیبر خیر اور بنی کا یہ بھی قبیلہ ہے یہود کا اس کے لوگ جو تھے وہ ودینے میں رہ گئے کیونکہ حضور نے عبداللہ ابن ابئی کو دے دیا کہ تمہارے حلیف ہیں تو چلو ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں کچھ ہی کہتے وہ ودینے میں رہ گئے اور یہ بنو نظیر ہی تھے جن کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے ہوئی ابن اختب اور اس کے بعد جناب ان کا سلام ابن مشکم اس کے بعد ابن ابل حقیق یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے یہی تو تھے جن نے جا کے قریش کو ابھارا قریش کا لشکر تیار کیا بنو غطفان کو ابھارا بنو فزارہ کو ازارا بن سلیم کو ابھارا اور احزاب کو جمع کر کے خندق کے موقع پر مدینے پہ چڑھائی کی اس کا اصل سبب تو یہ بنو نذیر تھے خیبر والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھی ہم نے خیبر جانا اور ساتھ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری فرمایا کہ خیبر کے لیے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ساتھ اس کے علاوہ اور دہبیہ میں گئے عمرہ نہ ہوا واپس آ گئے تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے فتح دے تو انہیں لوگوں کو بھی. کیونکہ وہ اتنا مشقت کا سفر کر چکے اب جناب نا آراب آ گئے وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے آراب وَمِن مَن دینا لوال گھر وہ آراب آگے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور ہمیں حکم دیں ہم بھی تو جہاد میں شریک ہوں حضور نے فرمایا آپ کو پتا نہیں میں نے اعلان کیا ہے کہ جو حدیبیہ میں ساتھ تھے صرف وہ لوگ جائیں گے انہوں نے کہا حضور یعنی آپ ہمیں جہاد سے شہادت سے اتنے بڑے موقع سے اصل میں وہ سن چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو فتح بھی دے گی انہوں نے کہا اب تو فتح کا موقع ہے تو اب تو غنیبت حاصل کرنے کا وقت ہے نا آپ پیچھے کیوں رہے Okay, جہاں پیسہ ملتا ہو وہاں تو پھر آدمی بڑی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے احتشام الک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کبھی کبھی بطور لطیفہ سنایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بعض کاروباری لوگ جیسے میمن ہوتے ہیں کاٹیا واڑی ہوتے ہیں چنیوٹ کے شیخ ہوتے ہیں بوہری ہوتے ہیں بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں کہ تو خون میں کاروبار ہوتا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ لطیفے کے طور پہ ان کا ایک آدمی مر گیا اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو ملائکہ نے کہا جو اللہ میاں اس کے تو نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہو گئے اب نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا گناہ زیادہ ہوتا تو جہنم میں زیادہ اب یہ کہاں جائے یا تو برابر ہو گئے تو اس نے ملائکہ نے جب آرز کیا اللہ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے کہ بھائی تمہاری گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی قیدا یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت گنا زیادہ تو جہنم اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر اب بتاؤ تم کیا چاہتے اللہ میاں جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دیجیے اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو ہمیں وہاں بھیج دی ہمیں جنت جنم سے کوئی مسئلہ نہیں جیسے ہمارے ارائی ہوتے ہیں ارائی برادری ہے نا ارائی جو کہلاتے ہیں وہ بھی کہا کرتے ہیں چودھری محمد علی وزیر اعظم جو جی ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے نہ اوزب باللہ سمن او باللہ اللہ بھی اگر ان کو جہنم بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ بھی آپ پانی کا انتظام کر دیں باقی جہنم میں بھی ہم کھیتی باڑی کر لیں گے آپ صرف پانی کا بندوبست کرتے ہیں، پانی مل جائے تو پھر زمین بنانے کے ہم ماہر ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ذاتی لالچ انہیں حضور مہربانی کریں ہمیں تو جہاد سے محروم نہ کریں حضور نے فرمایا اچھا ایک فیصلہ اگر آپ لوگوں کو واقعی جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے تو آپ جا سکتے ہیں خیبر ہمارے ساتھ لیکن جو غنیمت کا مال ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا وہ صرف ان کو ملے گا جو انہوں نے کہا اچھا اسی بات ہے جی پھر سوچتے ہیں کیونکہ اب تو تمہارے غنیمت نہیں ملے اب کیسے جائیں اب جناب ختم ہو گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تیاری فرمائی تو پورے اپنے اسی لشکر کو ساتھ لیا جو لشکر آپ کے ساتھ ہوتے وی آبے تھا صرف روایات میں آتا ہے کہ پانچ آدمی پیچھے رہ گئے جو بی مار تھی وہ واقع معذور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے اپنے سفر کا ارادہ کیا تو یہ سفر محرم میں شروع ہوا ساتھ سات ہجری لیکن محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وشور حرم میں تھا جس میں جنگ کرنا منع ہے لیکن حضور کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایک تو سفر ہے اور پھر اونٹوں کا سفر ہے کوئی کار پہ یا ہوائی جہاز پہ تو جانا نہیں ہے تو لہذا یہ ہے کہ اتنے وقت تک ہم استعداد پیدا کریں گے لیکن لڑائی تو سفر میں ہوگی لڑائی تو محرم میں نہیں ہوگی اور بنی کا نکاح جو تھے جو یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منورہ میں ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک تو خیبر کے لیے جا رہے ہیں تو ان بدبختوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا خیبر کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ کے نبی آ رہے ہیں ان کا آدمی تو پکڑا گیا عبداللہ ابن ابیہ ابن سلول جو رئیس الغنافکین تھا اس نے بنی اشجا کے ایک آدمی کو بھیجا وہ پہنچ گیا اس نے جا کے خیبر اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ اب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم کیا کریں سنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سفر شروع ہو گیا ہے تو اب ہمارے سامنے دو راستے ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قلوں کے اندر بند ہو جائیں اور مقابلہ کریں ہم, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے جو چھ قلعے جو ہیں وہ تو بہت معروف تھے لیکن اس کے علاوہ بھی اور قلعے تھے لیکن یہ چھ قلعے جو ہیں تو بہت بڑے بڑے قلعے تھے بہت ان کی عظیم دیواریں تھیں اوپر مورچے لگے ہوئے تھے اور بالکل محفوظ تھے کہ اندر بیٹھ کے آپ فائر کر سکتے ہیں آپ تیر چلا سکتے ہیں آپ نیزہ پھینک سکتے ہیں نیچے والا آدمی تو اتنی اونچی نہیں مار سکتا تو سلام میں مشکم نے اور کچھ یہودیوں نے کہا ان نے کہا کہ بات سنو ہماری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ کر ہمارا محاصرہ کر لے ہم خود نکل کے حملہ ہم کر ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ حضور کے ساتھ وہی چودہ سو آدمی ہیں صرف اور ایک روایت میں ہے کہ سلام ابن مشکم جو یہودی تھا ان کا اس نے کہا کہ بات سنو میں نے جو اپنے علم کے ساتھ پڑھا ہے اور کچھ میں نے خواب دیکھا ہے اور کچھ میں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہود جو ہیں دو مقام پہ ذبح ہوں گے ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ خیبر میں مدینے میں تو ہم ہو چکے بنی قرضہ سات سو بقاتل کر دیا گیا اور ابھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خیبر والا نمبر بھی آ رہا ہے اس لیے بہتر یہی یہ ہے کہ ہم ہجوم لڑیں مقابلہ کہ مرنا ہی ہے تو پھر عزت سے تو مرے انہوں نے کہا اچھا اسی رائے پر غور کریں ابھی تو بہرحال ان کو پہنچنے میں بھی بیس دس پندرہ دن تو پہنچنے میں لگ جائیں گے کافلہ چلتا ہے ایسا ایسا انہوں نے اپنا آدمی بھیجا بنی غطفان قبیلے کے پاس اوینت یعنی ابن حسن کے پاس کبھی تم ہماری مدد کے لیے آؤ اور بنی غطفان جو تھے ان کے پاس چار ہزار آدمی تھا لڑاکا اچھا یہ اینت یعنی ابن حسن جو ہے اس کو ادور فرماتے تھے احمق المطاع کہ یہ ہے تو بڑا احمق لیکن اپنی برادری میں اس کی بات مانی جاتی ہے ہے ایسا آدمی کس کہ کے کہنے سے چار ہزار آدمی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن خود احمق ہے کوئی اچھی بات سوچ نہیں سکتا اس کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہودیوں کو خبر بھیجی کہ چونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں ہم تمہارے حلیف ہیں تمہارے اوپر اگر چڑھائی ہو گئی ہے تو ہم آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب یہ حالت تو بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ آگے ہم جا رہے ہیں تو آگے تو لشکر ہوگا اپنا یہودیوں کا اور غطفان پیچھے چلیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم تو دو لشکروں کے درمیان میں آ جائیں گے پیچھے سے بنو غطفان کا چار ہزار کا اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتلائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شرک الشمال کی طرف سے ہم حملہ کریں خیبر پہ میں جانے پہ غرب سے خیبر پہ حملہ کرنا نہیں چاہتا اب دیکھیں کتنی دور کی سوچ وجہ یہ تھی کہ شرک الشمال جو ہے یہی راستہ تھا شام کا کہ اگر یہ ہو شکست کھائے تو شام بھاگ جائیں گے لیکن اسی راستے سے اگر مسلمانوں کی فوجیں بیٹھی ہوں گی تو بھاگ سکتے نہیں باقی کوئی راستہ ان کو بھاگنے کا نہیں ملتا شام کے علاوہ ایک صاحب نے کہا حضور مجھے اس راستے کا پتہ ہے اس راستے سے میں نے چلا ہزور باغ نے بھی ایک آدمی کو بھیجا کہ منی غطفان کے اس روی نت ابن حسن سے بات کرو کہ بد تم کیوں لڑنے آ رہے تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں اور تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو ہم جو خیبر کے پھل آئیں گے نا آدھا پھل تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں تم اپنے قبیلے کی فوجی واپس لے کے جاؤ ہمارے پیچھے نہ نہ ہو اس کو کہا گیا بہرحال قصہ مختصر کہ اس نے کوئی بات نہ مانی انہوں نے کہا کہ نہیں یہود میرے حلفاء ہیں میرے حریف ہے میں ان کی مدد کروں ابھی وہ خود تو پہنچ گیا وہ یعنی بن حسن چونکہ وہ تو گھوڑے پہ تھا اس کے گھوڑے بڑے تیز رفتار تھے خود تو اپنے ایک دو آدمی کے ساتھ خیبر میں پہنچ گیا لیکن فوج اس کی ابھی جو لشکر تھا اور ایک ہزار کا لشکر لے کے آ رہا تھا چار ہزار میں سے ایک ہزار مسلح لے کے آیا تو وہ ابھی پیچھے تھے کہ وہ راستے میں رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز آتی ایک آواز آتی ہے کہ یا بروقفان او بنو فن اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو اتنی زور کی آواز آتی ہے کہ سارا کبھی سارا کافلا سنتا ہے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر نکلے ہیں اور مسلمان نے پیچھے ہمارے قبیلوں پر بھی حملہ کر دیا ہے خیر تو صرف چودہ سو آدمی جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل آزمودہ کار لڑا کا لوگ تھے وہ تو حملے کے ادھر نکل پڑے اور پیچھے بہرحال ہماری طاقت کمزور ہو گئی تو مسلمان نے شاید حملہ کر کرے انہوں نے کہا جی چھوڑو یہودیوں کو مرے ہم اپنے بچوں کے تو فکر کریں وہ جناب دوڑے واپس اب وہ آواز کس نے دی تھی اس کا کوئی پتہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا وہ جب اپنے گھر میں پہنچے وہاں جا کے دیکھا بیوی بی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے کھیتی باڑی اسی طرح ہو رہی ہے انہوں نے کہا کوئی خوف نے کچھ نے کہا ہمیں تو ایسی آواز نہیں بس ایسی آواز میں ویسی آ گئی ہوگی یہاں تو کچھ نہیں کوئی مسلمان ہم لوگ چڑھائی کرنے نہیں آیا کوئی لڑائی نہیں تمہارے سامنے نہیں اب بیٹھے ان نے پھر اسے اپنے حسن کو بھیجا کہ جی وہاں تو کوئی لڑائی نہیں اسے کہار ہزار کے چار ہزار آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کسی مسلمان نے ہمیں دھوکھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافلے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی تھے آ ابن سلمت ابن الاقوع انہوں نے ہدی ہودی کہتے ہیں کہ ایسے اشعار رجزیہ پڑھنے کہ تاکہ سفر میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے اور خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی رجز پڑھتے ہیں نا جس اپنا اونٹوں کو چلانے والے تو اونٹ بھی ذرا سپیڈ اپنی تیز کر لیتے ہیں تو اس نے جب ہدی پڑھنی شروع کی تو اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل اونٹ جو تھے وہ تو تیز ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس کے قریب لائے اور آپ نے فرمایا رفکن بل عامر اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اتنی زور سے تم رج پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قافلے میں عورتیں بھی ہیں اور عورتوں کے دل جو ہیں وہ تو شیشے کی ٹوکر ہوتی ہے کسی کی اچھی آواز سنی کو ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے تو تم خود پڑھو لیکن ایسا ایسا اتنے زور کے ساتھ نہ پڑھو اور پھر تمہاری آواز میں اتنا جادو ہے کہ انسان تو انسان اونٹ جو ہیں وہ بھی مائل ہو گئے ہیں اور ساتھ حضور نے کہا یار ہم اللہ, اللہ تم پہ رہ حضرت عمر نے سن لیا حضرت عمر نے کہا واجبت یا رسول حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا اللہ رحمت کرے مانا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یہ شہید ہو جائے حور حضور جس کو بھی کہہ دیتے تھے یار موکل اشارہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہو گیا ادھر حضور اگر آپ نہ کہتے تو ہم اس کی ہدی سے اس کی آواز سے کچھ دیر توجہ کرتے لیکن اب آپ نے فرمایا میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے میں اپنی زبان اپنے ارادے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں تو خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے حضور مبارک کے لفظ مبارک نکلے تھے سب سے پہلے شخص شہید ہونے والوں میں سلام ابن القوا ابن سلمت ابن القوا وہ ہیں کہ حدیبیہ میں جن سے حضور نے دو دفعہ بید کی یعنی ایک دفعہ وہ بید کر گئے حضور نے پھر بلائے کہ سلمت بت کر بایا تو حضور میں تو بےت کر چکا ہوں حضور پھر بوں کیونکہ سلبت عبد ال اتنا اللہ نے ماشاءاللہ قوت والا انسان بنائے تھے یہ اتنی تیز رفتار آدمی تھا کہ ایک دفعہ قریش نے گھوڑے سوار ہو کے گھوڑوں پہ سوار انہیں مقابلہ کیا لیکن یہ پیدل بھاگ گئے ان سے یعنی گھوڑے نہیں پکڑ سکے اتنا تیز چلنے والا آدمی تھا ان کے بیٹے تھے عامر میرے سلبت عبد ال اب اسی سے اندازہ کریں کہ لشکر صحابہ کا ہو سرکاریں دو جہاں کی کر رہی ہوں اور ہدی رج پڑھنے والا بھی صحابی ہو کوئی وہاں آلات موسیقی بھی نہیں ہیں لیکن اس میں بھی حضور کہیں کہ عورتوں کے دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے اور یہاں تو ہمارے گھروں میں تو میرے خیال میں ہر وقت گانا ہی صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے جی گھر میں بیٹھی ہیں کے اکیلی کیا کریں ہم تو جی ڈپٹی پہ چلے گئے نا وہ اکیلے جو بیچاری بیٹھی ہے آخر اس کے لیے بھی کوئی مشغولیت کوئی مصروفیت چونکہ وہ تلاوت قرآن تو مشغولیت بن نہیں سکتی حدیث کا مطالعہ بھی مشغولیت نہیں بن سکتی سونا عورت کے لیے بہت مشکل ہے اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اس نے بولنا تو ہے نا آخر کسی کوئی تو بولے کوئی نہ بھی بولے تو کم از کم شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے بھی بولتی رہے گی کیونکہ اس نے تو کیا کرے آخر تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غنا کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے پر اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا اس کو اب آپ خود سوچو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تحلیل تکبیر تصبیر حضور نے فرمے کیوں اتنے زور سے انکم لا تدعونا دوڑ ولا غائبا والا غائبہ تم کو اس رب کو پکار رہے ہو جو غائب ہے سنتا نہیں ہے اتنا زور زور سے کیوں پکار رہے ہیں اجتب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل کے اس ذوق میں اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ کو یہودیوں نے فیصلہ کر لیا بھائی قلعہ بند ہو گیا یہودی سب قلعہ بند اور انہوں نے کچھ گھوڑے سوار رکھے تھے جو صبح جائیں نکلیں اور پتہ لگائیں کہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نہیں آیا پہلے گھوڑے والے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہیں پھر وہ مزارے جو زمین میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں باغوں میں وہ جاتے تھے اللہ کی شان دیکھیں جس رات حضور نے داخل ہونا ہے وہ گھوڑے والے بھی سو گئے مزارے بھی سو گئے صبح جب آنکھ کھلی تو دھوپ نکل آئی تھی انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا انہوں نے کہا بس آنکھ نہیں کھلی ان نے کہا بھی اب تو کافی دن چڑھ گیا ہے اب تو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں آپ چلے جائیں تو اسی رات میں اللہ کے نبی داخل بات زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں دروس سیرت نبویہ اللہ صاحب الف الف السلاد و کے زمن میں ہم نے بات جو تھی وہ تقریبا خیبر تک سلسلہ درس جو ہے وہ پہنچا اس غزوہ خیبر کی تفصیل کے عرض کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی ان آیات کو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیں کیونکہ دراصل سیرت نبوی جو ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرما کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کے خلق کے بارے میں بی بی عائشہ سے پوچھا گیا تو بی بی عائشہ صدیقہ نے ایک جملے میں سرکار دو جہاں کی سیرت بیان فرمائی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا علم کے اندر گہرائی اور گرائی عطا فرمائی تھی کہ ایک جملہ اور اسی میں ساری سیرت بیان کرتی بی عائشہ بی نے فرمایا کہ نہ القرآن اگر میرے محبوب کی سیرت دیکھنی ہے تو پھر قرآن دیکھ لو یعنی جو قرآن میں ہے اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ محمد مسلم سلم تو اصل درو سے سیرت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کی سمجھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باعث ابتباع ہے اور ہم اس سے سیکھیں کہ سرکار دو جہاں کا سلو میں کیا کردار تھا جنگ میں کیا کردار تھا آپ کا محبت میں کیا کردار تھا غصے میں کیا کردار تھا سفر میں آپ کا کیا عمل تھا ہضر میں آپ کا کیا عمل تھا اصحاب کے ساتھ کیا محبت تھی آدا کے ساتھ معاملہ کیسے تھا امانت صداقت دیانت وفا شجاعت ہر پہلو جو ہے بندے کی نظر میں اور وہ پہلو صرف نظر میں نہ آئے بلکہ حضور کی سیرت کو وہ اپنے لیے مقتدا سمجھے کہ مجھے بھی اللہ دبارک و تعالی ان حالات میں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق تو اب آپ دیکھیں قرآن پاک پہ اور فرمائیں کہ جب حضور پاک نے ویت لی تھی حد میں جو آپ پڑھ چکے اس بت کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی کہ ان الدین یو با مدنی محمد مصطفیٰ جو لوگ آپ کی بےت کر رہے ہیں انما نما یوبا یو میرے نبی آپ کی بعت نہیں کر رہے ہے تو میری بعت کر کیونکہ آپ تو میرے لیے بعت ہیں اور ان کو میں نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ ید اللہ فوق کا کہ جب آپ ان کی بعت کر رہے تھے تو ایک تو آپ کا ہاتھ تھا ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور ان پر میرا ہاتھ. یعنی اللہ نے اس کو اتنی عزت و عظمت بخش اسی لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوائے خیبر کے لیے تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ غزوائے خیبر میں صرف وہ لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو ہدیبیا میں تھی. اب جو لوگ ہدیبیا میں نہیں آئے تھے جو عرب رہ گئے تھے ان کو پتا تھا کہ چودہ سو آدمی ہیں اور کوئی تیاری نہیں ہے اور مکہ جا رہے ہیں اور دشمن نے ان کو واپس تھوڑے آنے دینا ہے تو ڈر کے مارے نہیں آئے تھے اب جب پتا لگا کہ حضور خیبر جا رہے اور ان کو یہ بھی سنائی خبر دے گئی کہ اللہ نے نبی سے خیبر کے فتح ہونے کا وعدہ بھی کر لیا ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وا صاحب فتح قریبا ہم ایک بہت جلد آپ کو فتح نصیب کریں گے تو اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ مِنَ لَنَا اب جو آراب تھے پیچھے رہنے والے وہ آ گئے انہوں نے کہا حضور ہمیں تو بچوں نے اور گھر کے معاملات نے اور حالات نے اور اشغال نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ حضور ہم پیچھے رہنا تو نہیں چاہتے تھے ہم تو تڑپتے رہے بس مجبور ہو گئے غلطی ہو گئی بس اب اللہ سے ہمارے لیے بخش مانگے تو اللہ نے فرمایا پول سفی کلو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے مدنی پاک آپ ان کو کہ دیں کہ اللہ کے سوا پھر کون تمہارا مالک ہے اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے پل کا بما تعملون نہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس کو جاننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں بلزن تم السول وژن تم زن سو بکم تم کم اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ اب اللہ کا رسول پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے ودینہ منورہ ان کو تو مکہ والے وہیں فنا کر دیں گے وہیں قتل کر دیں گے یہ جو تم نے برے برے خیال باندھے تھے حالانکہ تم قوم خود ہو حلاکت والی فَمَلَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَدْنَا فَإِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْ جو اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے اور کفر کی حالت میں مر جائے ہم نے ان کا فروں کے لئے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یاذب من یشاء اسمان و زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے جس کو چاہے maaf کر دے جس کو چاہے عذاب دے وک ان اللہ غفور رحیمہ صا یقول المخلفون اذا تمكتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم اب وہ پیچھے رہنے والے کہتے ہیں ان کو پتہ لگا کہ اب تو تم غنیمت حاصل کرو گے خیبر فتح ہو جائے گا کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں یریدون ان يبدلوا کلام اللہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بدل دے کلن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل بلتا سدو نہ بلکان کلیلا اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ حرکت نہیں جا سکتے ہو اب وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں بھی مالے گنی مل جائے گا اللہ نے فرمایا حسد کی بات نہیں یہ جاہل ہے یہ بات کو سمجھتے نہیں <تصفيق> او يؤتكم حسنا ما من قبل علیماً میرا مدنی آپ ان آراب پیچھے رہنے والوں سے کہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرائیں گے ان کے ساتھ اگر تم نے صحیح معنی میں قتال کیا صحیح معنی میں اللہ رسول کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت بڑا ازر دیں گے اور اگر اس وقت بھی تم پیٹ دے کے بھاگے جیسے ہدے میں بھاگے تھے تو اللہ تبارک و تعالی جو پھرے ان کے لیے عذاب ہے دردناک ہاں یہ الگ بات ہے کوئی معذور ہو لئی سا اللہ حرج اگر نا ہے تو کوئی بات نہیں بلا علل آرج حرج اگر کوئی لنگڑا ہے بیچارہ جی ہاتھ نہیں جا سکتا تو وہ بھی معذور ہے حرج اگر کوئی بیمار ہے غریب نہیں جا سکتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اب اللہ نے پھر فتحری اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو بیت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیت رضوان اور اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں اللہ نے ان پہ رحمت بھیجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب کریں گے فتح قریب بغان کثیرت خزون وقان اللہ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں اور بھی غنیمت البتہ یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہارے لیے مقرر کر دی وقف اب وہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ میں آخر سلو پہ اللہ نے راضی کر دیا حضور کی اونٹنی رک گئی حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ نے روکا ہے جو حافظ الفیل ہیں جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا تو بھائی اس وقت آخر روکنے کی کیا حکمت تھی اگر تین سو تیرہ کو اللہ ایک ہزار پہ بدر میں غلبہ دے سکتے ہیں تو وہ تو پھر بھی چودہ سو تھے اس وقت بھی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے لڑائی ہو جاتی اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دیتے لیکن اس وقت لڑائی نہیں کرنے دی سلو ہو گئی وجہ کیا تھی وہ بھی بیان کر دی اللہ نے من المسجد الحرام <سؤال> وہ کافر جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا بلحدیم عقوف مہیلا جب کے قربانی کے جانور بنے ہوئے تھے کہ اپنے حرم میں جا کے ذیبے ہو جائیں قال ان فرمى والاول رجال المؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتوهم فتصيبكم منهم امره بغير علم يدخل الله في رحمته وينشا لو تزيلوا العذب الذين كفروا منهم عذابا اللہ نے فرمایا بیرہ بدنی اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اگر مکے میں مرد مسلمان اور عورتیں جن کا ایمان چھپا ہوا تھا اور تمہیں ان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے اگر وہ جنگ ہو جاتی اور وہ مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے تو ساری زندگی تانا ملتا کہ مسلمان تو اپنوں کو بھی مار دیتی یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اس وقت ہماری حکمت تھی کہ ہم نے تمہیں جنگ سے روک دیا سلو کر دی اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ تیرہ سال نہیں بلکہ انیس سال میں اسلام اتنا نہ پھیلا جتنا حدیبیہ کی آگے سلو کے بعد پھیلا یعنی انیس سال میں تو تین ہزار آدمی مسلمان ہوتا ہے صرف دو سال سلو کے بعد دس ہزار آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ پہ جاتا ہے تو یہ اس فتح کا مقام تھا اب جب حضور نے خیبر کی تیاری کی حضور نے فرمایا کہ اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک ہوں گے اب آراب نے زور لگایا کہ نہیں یہ جی ہم بھی جاتے حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا جذبہ جہاد اتنا صادق ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو تمہیں چلنے کی اجازت ہے لیکن اگر اللہ نے مہربانی کی جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہوگا اور خیبر فتح ہو گیا اللہ نے ہمیں غنیمت دی تو ہم مالے غنیمت سے تمہیں کچھ نہیں جائے بس تم ثواب حاصل کرو شہادت حاصل کرو اب جناب پیچھے ہٹ گئے وہ تو جا ہی غنیمت لینے کے لیے رہتے ہیں وہ لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر چلایا اور بڑی مشقت کا سفر کرتے کرتے کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جو ہے وہ خیبر پہنچا اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسا جو تھی یعنی لشکر کی حفاظت یہ ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور تموین جو تھی کہ بھی لشکر کی خوراک غذا تاکہ وقت پر ان کو چیز ملے یہ ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ خیبر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی یعنی جزیرہ عرب میں تقریباً سب سے آباد ترین خطہ جو ہے وہ خیبر تھا اس میں بڑے آباد سر زمینیں تھیں بڑے چشمے تھے باغات تھے اور یہودی جو مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا اب خیبر جو ہے وہ دو حصوں میں ہے ایک حصے کو کہتے ہیں نتاق اور ایک حصے کو کہتے ہیں شک پھر یہ ہر حصے میں بڑے بڑے حصون تھے حصون منع قلعے جیسے آپ نے دیکھا نا بابا لگ عبدالعزیز سے نکلے تو آپ کو سامنے ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک بڑا قلعہ نظر آئے کیونکہ پہلے دور میں لڑائیاں جو تھیں ہوتی تھی, تھی تیر کی تلوار کی نیزے کی بالے کی تو اس دور میں بہت کم قسم کی بندوقیں بندوقیں بھی ہوتی تھی تو یہ قلعے جو تھے یہ بڑی حفاظت کا ذریعہ تھے کہ اب آپ قلعے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تیر تو نہیں لگ سکتے آپ کو کوئی نیزا بھی نہیں مار سکتے اور آپ اس سوراخ سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے آپ تیر مار سکتے تو یہودی قوم جو ہے چونکہ یہ ابتدائی سے سرمایہ دار اور بڑی دولت مند قوم تھی تو یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے بڑے بڑے, بڑے برج بنائے تھے تاکہ ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے جو وزرا ہیں ان کے جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے سردار ہوتے تھے وہ سب ان بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے تو لداخ میں بھی قلعے تھے اور شک میں بھی قلعے اور ان مشہور قلعوں میں حسن بڑا مشہور اسی طرح کل ہاتھ زبیر بڑا مشہور تھا کلاسار بڑا مشہور تھا بڑے بڑے بڑے بڑے حصے اسی طرح پھر اس سے تھوڑا اگر دور جائیں تو وہ وادی آتی تھی جس کو کہتے ہیں وادی منتقا قرا یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی بہت بڑی وادی تھی اس میں یہود آباد اس کے ساتھ پھر ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں فدک غصون فدک یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بھی ان کا قلعہ اسی طرح ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں یہود تیمہ یہ لوگ بھی یہود تھے اور اس علاقے میں بھی باغات تھے اور ان کے قلعے تھے لیکن جو سب سے اہم جگہ تھی خیبر کی وہ شکت اور کتاب تھا اور اس میں جو اہم قلعے تھے وہ قلعے اپنا ایک تو تھا نے عامر اور ایکتا حس نے سعد اور ایک تھا اس میں حسن کتیبا اور ایک تھا اس میں کل زبیر اور ایک تھا اس میں کل النزار یہ سب سے بڑے اہم اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنان ابن اب الحقیق اس کے پاس اپنا وفد بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری تین شرائط ہیں ان تین شرائط میں سے جو شرط آپ کو قبول ہو ہم اس تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ قبول فرما لیں ماننے کے لیے تیار سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلم اسلام ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ تم اسلام لاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو بات ختم ہو پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو جیزیا کسے آج کل مستشرقین اور آدائے اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پراپگنڈا کرتے ہیں جی مسلمان ٹیکس ٹیکس لیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزے بنا دیتے ہیں اور لڑکوں کو غلام بنا دیتے ہیں عبد بنا دیتے ہیں اور جو باقی بچے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیہ لیتے ہیں اور یہ شور کرتے ہیں بلکہ یہ انتہائی ایک محض عدوت ہے کون سا ملک ہے جو ٹیکس نہیں لیتا اپنے شہریوں سے کوئی ایک ملک مجھے بتا ہر ملک ٹیکس اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے آخر اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ مثلا ہم نے ایک ملک پہ چڑھائی کی اللہ نے فتح دی وہاں کے لوگ جو تھے مال جو ہے وہ بھی ملا ان کے جوان بھی ملے اور لڑکیاں بھی ملی قید ہو گئی اب آپ مجھے بتلائیں کہ ان کے جو قیدی ہیں جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں کیا کریں یا تو ان کو قتل کر دیں دشمن ہے تو اب ان کو قتل کریں تو پھر بھی تو آپ چیخیں گے کہ جی دیکھو جی جب بلا وجہ قیدی ہو گئے جنگی قیدی ہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی اچھا جی قتل نہیں کرتے تو اب کیا کریں ان کو ہمیشہ بٹھائے رکھیں جیل میں خرچہ دیتے رہیں یعنی اگر ہم نے دس ہزار قیدی بنا لیا ہے دشمن کا تو دس ہزار آدمی کو رکھنا ان کو تین وقت کا کھانا دینا ان کی رہائش ان کا مکان سردی گرمی کپڑا لباس یہ تمام اخراجات ہم کریں ہمارے دشمن ہیں وہ اب ہم ان کو چھوڑ دیں تاکہ اور کسی دشمن علاقے میں جا کے پھر وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کریں اسلام نے تو اس سے بڑا حل کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے اموال جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بانیاں بن جائیں اور لڑکے جو ہیں وہ عبد بن جائیں اور ساتھ پھر اسلام نے ہر بات میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں اور اگر اسلام کے قریب رہتے رہتے مسلمان ہو جائے تو اور اچھی بات تاکہ وہ کسی کی حفاظت میں آئے کسی کی جائے پناہ میں اسلام نے اگر جدیا رکھا ہے تو اس جدیے کے لیے ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کی حفاظت کرے گا ان کا پہرا دے گا ان پر دشمن حملہ کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے اسی لیے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب بعض لوگ ایسے حالات ہو گئے انہوں نے باقاعدہ کافروں کو پیغام بھیجا کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں ہمارے پاس اتنی لشکر نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں لیادہ جزیہ بند کر دو جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکس کیوں لیں آپ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شرطیں ہیں اسلام یا جزیہ و السیف اگر یہ دونوں تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا تلوار کے ساتھ پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ انہوں نے کہا کا پھر انہیں یہودیوں نے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی باتیں ہمیں پہنچ گئی ہیں ہمیں بھی ٹائم دے ہم غور کریں ہم غور کرنے کے بعد جو حقیقت ہوگی جو بات درست ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو متلے کریں وہ واپس آ گئے خدا کی شان یہ ہے کہ بھی مسلمان تو اب وہ کاسد تھے واپس آ مطمئن ہو کر کے بھائی آخر جواب دیں گے نا اس کے بعد جنگ ہوگی لیکن یہودی چونکہ غدار و متار قوم تھی ابھی وہ حضرات واپس اپنے خیمے میں پہنچے اور انہوں نے جناب قلعے سے نکل کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اب مسلمان تو اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اس حملے کا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ مسلمان بیدار ہوئے مسلمان تیار ہوئے پھر مقابلے پہ ڈٹ گئے اور آخر یہ ہوا کہ جب شام کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند کر دیا لیکن سب سے پہلا پہلا غدر جو تھا ان کا سامنے آ گیا کہ بھئی ہم نے وفد بھیجا ہے آپ شرائط قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ اعلان جنگ ہوتا محمود ابن مسلمہ ایک صحابی تھے وہ اسی اسنا میں لڑتے, لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے اور رات ہو گئی اندھیرا ہو گیا تو وہ یہودیوں کے ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جا کے تھک کے بیٹھ گئے نے کہا تھوڑا سانس لے لوں اور پھر چلا جاؤ ان یہودیوں کو جو پتا چلا تو ان کا ایک بہت بڑا ماہر جنگجو آدمی تھا جس کا نام مرحب تھا یاسر مرحب یہ بڑے ان کے مشہور لوگ وہ مرحب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حملہ کیا محمود ابن نے مسلمہ جو تھے وہ بیچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں بیچارے وہاں سے بھاگے لیکن اپنے خیمے اپنے کم تک پہنچتے پہنچتے اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جنگ کے اسی اسنا میں بنو غطفان وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جن کے سردار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الحمد یہ ہے تو احمق لیکن ہے ایسا بے وقوف کہ اس کی لوگ مانتے ہیں بہرحال وہ اپنا لشکر لے کے نکلا کہ میں یہودیوں کو مدد کو پہنچوں کیونکہ یہودی ہمارے حلیف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا آدمی بھیجا کہ بھائی تم عقل کرو تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو رہی ہم تو خیبر کے یہودیوں پر رہا لڑائی کر رہے ہیں اور تم منوغان کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو مدینہ منور سے تم کیوں خواہ خواہ لشکر لے کے آ رہے ہو کرو اچھا چلو ایسا کرو کہ تم تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے ابر خیبر ہمیں فتح کر دیا تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا لیکن تم اپنے لشکر لے کے واپس آؤ اس نے کہا جی بات خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھل آپ مجھے دے رہے ہیں میں کیسے مان لوں انہوں نے کہا اچھا بھی اگر خیبر فتح ہو گیا آخر معاہدے میں تو رسک لینی پڑتی ہے نا ہم تمہیں پورے پورا خیبر کا ایک سال کا پورا پھل دیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں یہ دلیف ہے میں تو ان کی مدد میں نہیں روکتا حضور کو اطلاع بھی لی کہ وہ ظالم نہیں روکتا اور اس کے پاس بڑا جنگجول لشکر تھا چار ہزار لڑاکا ابھی وہ راستے میں تھے اور ان کا یہ احمق عقل متاج سردار تھا اور نے یہ تو خیر اپنے گھوڑے پہ جلدی سے پہنچ گیا خیبر میں داخل ہو گیا اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس پہنچ گیا لشکر تو بہرحال وہ قافلے کی رفتار تھی اب جناب رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی سارا خاص خل ایک آواز دینے والے نے بڑے زور سے آواز کیا بنوتان اولاد حکم و نسا اطفان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہو بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہے وہ کیا ہو گیا ابو آواز پورے اس مسکر میں گونجی وہ اٹھا وہ اٹھا تم نے سنی اس نے کہا بندہ ڈھونڈو گھوڑے دڑاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کوئی آدمی نہیں ملتا انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آ گئے نا اور مدین منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو تو لے کے آئے نہیں آدمی لائے ہیں صرف باقی دو تین ہزار آدمی تو وہاں موجود نے ہمارے بچوں کو حملہ ہم تو برباد ہو گئے مارے گئے انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کبھی ہمارے گھروں پہ حملہ ہو گیا ہے ہم اپنا لشکر لے کے واپس جہ لشکر لے کے واپس چلا گیا اور یہ یہاں بیٹھا یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے لشکر آ رہا ہے اسی اسلح اطلاع ملی کہ تمہارے تو اپنے کبھی میں حملہ ہو گیا یہ کہ خبر دلو. اسی اسنا میں دو دن کے بعد مرحب نکلا قلعے سے اور مبارزت کی دعوت دی کہ میں ابا کون ہے جو میرے مقابلے حضرت علی نکلی رضی اللہ لیکن محمد ابن مسلمہ وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے نا ان کے بھائی تھے دوسرے محمد ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ وہ دوڑتے ہوئے آیا اور آئے کہا علی مہربانی کرو تم اس کے مقابلے پہ نا جو اللہ کا تالاخی یہ وہی بدبخت ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے تو اس کے مقابلے کا مجھے حق فرمایا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں بات تو یہ ہے کہ کافر ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس نے دعوت ہے دی میں نے قبول کر لی انہیں کہا نہیں مہربانی کریں آپ ذرا پیچھے حضرت علی پیچھے روکے تاریخ میں یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے جو تھے حضرت علی تھے یہ بات حقیقت نہیں یہ روافظ کی ایک کہانی بنی ہوئی ہے چونکہ مرحب ایک بہت بڑا معروف ان کا بہادر تھا اسی سال اس کی عمر تھی اور بڑا قوت و طاقت والا آدمی تھا یعنی اللہ معاف فرمائے اس کی تاریخوں میں عجیب عجیب واقعات آتے ہیں کہ کبھی غصے میں آ کر اگر وہ تلوار مارتا تو درخت جو تھے نا ان کا درختوں کا تنہ جو ہے تنے سے تلوار نکل جاتی تھی اس لیے پھر انہوں نے ایک شہرت دی ورنہ یہ بات ہے نا کہ حضرت علی اگر اس کو مارے یا نہ مارے حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے بس ایک تاریخی بات تو محمد ابن مسلمان نے جب مقابلہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں ولہ مارا خدا کی قسم ہم نے بھائی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ دو گھنٹے متواتر ہو گئے اور برابر کی تلواریں چل رہی ہیں اور حتیہ کہ لڑتے, لڑتے لڑتے لڑتے گھوڑوں سے اتر آئے ایک درخت کے قریب آئے درخت کی ساری ٹہنیاں اڑ گئی ٹنڈ منڈ ہو گیا درخت کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر رہے ایک دوسرے پہ اتنے تیزی سے حملے کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی ہم نے نہیں دیکھی جتنے بہادر ہیں سب دن کھڑے سوال ہے اور محمد ابن میں ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ اتنا پرانا تجربے کار ہے لیکن برابر کی تلوار ٹکرا رہی ہے اور آخر اللہ پاک نے مہربانی یہ کی کہ محمد ابن مسلمہ کو خدا نے موقع دیا اور نے تلوار ماری تو اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی جب مرحب کی ٹانگ کٹی تو گر گیا سی بات ہے بھائی ایک آدمی کا ایک ٹانگ کٹ جائے اور اتنی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے خون بھی ہو رہا کتنا بڑا بہادر جب وہ گرا درخت کے نیچے تو محمد ابن مسلمہ نے غصے میں آ کر دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی اس کی دوسری ٹانگ جب کٹی اور محمد ابن مسلمہ کھڑے اس نے کہا فخ نے کہا دیکھو میں ہار گیا مجھے قتل کر دو اب مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو بھی تم نے میری ایک ٹانگ کاٹ دی پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی اب میں کوٹ کے لڑنے کے قابل ہوں یا میں اٹھوں گا یا لڑوں گا فخ نہیں میری گردن پہ دلوار پھیرو مجھے چھڑاؤ بس میں مان گیا کہ میں ہار گیا پدب ابن مسلمہ نے کہا کہ نہیں میں بھی تمہیں اسی طرح تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میرا بھائی تڑپتے ہوئے خیمے میں گرا تھا تم نے بھی تو میرے بھائی کو وہاں قتل نہیں کیا نا زخمی کر کے بھگا دیا تھا تو اسی اسنا میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا محمد ابن مسلمہ دشمن ہے مر گیا ہے اب مردے سے کیا مقابلہ ہے تو حضرت علی نے بڑھ کے گردن کاٹ اس وجہ سے تاریخ میں یہ آیا کہ مرحب کا قاتل جو ہے وہ حضرت علی ان کے مقابلے بھائی پھر ایک بہت بڑا جو ان کا جنگجو تھا یاسر وہ نکلا یہ مرحب کا بھائی تھا وہ جب میدان میں نکلا تو اس نے کہا بھائی یہ بارے سنی میرا مقابلہ کون کرے گا تو حضرت تھے سبیر بیوی سفیا دوڑی بی بی دوبیر بیٹے تھے ان اور بی بی سبیا جو ہیں وہ احمد رسول اللہ ہیں ان نے کہا حضور مہربانی کریں کیا رسول اللہ یا رسول اللہ مہربانی کریں میرے بیٹے کو ظالم کے مقابلے میں نہ جانے دیں وہ تو بہت بڑا یعنی خیبر کا منا ہوا شاہ سوار ہے اور میرا بیٹا جو ہے زبیر وہ تو نہ تجربے کار ہے جوان آدمی ہے وہ تو ابھی تلوار پکڑنی نہیں سیکھ رہا مہربانی کریں اس کو روک دیں میرا بیٹا مارا جائے گا آپ نے فرمایا سفیت ابلی بنو کے زبیر آپ نے فرمایا کیوں کہ بتا دیا تمہارا بیٹا اس کو مارے گا گبرا اب جناب جنگ ہوئی صحابہ کہتے ہیں ہم احران ہو گئے کہ زبیر نہ تجربے کار ہے نیا آدمی ہے اور یاسر اتنا تجربے کار ہے لیکن اس بے جگری سے زبیر لڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبیر نے پا یا قتل ہو گیا ففری المسلمون نگا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ان کے دو سردار مارے گئے یہودی نے کہا بھی قلعے بند کر دو بس اب ہم, لڑ... ہم اس طرح نہیں لڑتے کے ساتھ. جو بھی ہمارا بندہ جاتا ہے ان کا ایک نوجوان آگے مار دیتا ہے اور اگر اسی طرح ہمارے پانچ دس آدمی اور مارے گئے تو پھر تو پورے یہودیوں میں بات پھیل جائے گی کہ یہودی مر گئے یہودی مر گئے ہم تو شکست کھا جائیں پیادہ واپس قلعے میں آ جاؤ ہم نہیں لڑتے اس کے بعد مقابلہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مہربانی کی صحابہ نے حملہ کیا تو وہ جو سب سے پہلا ان کا حسن عامر تھا اللہ نے اللہ کی رحمت سے مسلمان اس میں داخل پتہ دا. ہو گیا اور یہود جو تھے اس سے نکل کر حسن ساتھ تو جو فرار ہو گئے جو وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان کو بیٹھے ہوئے تقسیم کر رہے ہیں کہ جا آرا ایک بدو آئے اس نے صحابہ سے پوچھا اینا محمد محمد مصطفیٰ کہا صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ بیٹھے ہیں تو وہ آیا اور سلام کیا اور کہا گیا کہ رسول اللہ میں آرا ہوں کیا ہے بدو حضور نے فرمائیں کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور کچھ نہیں چاہتا اشد اللہ الہ الا اللہ میں مسلمان ہونے آیا مجھے مسلمان کریں کلمہ پڑھائیں بس حضور پاک نے کلمہ پڑھایا اس نے کلمہ شہادت پڑھا فری المسلمون مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے ایک آدمی آج اس حالات میں کہ جب ہم کوئی جنگ بھی نہیں جیتے ہوئے لیکن اب بھی لوگ اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو یہ جو کچھ قلعے سے ہمیں تھوڑا بہت سامان ملا ہے اس میں سے اس غریب کو بھی تھوڑا رئیسہ دے دیں غریب ہے عربی ہے بدو ہے بےچارا انہوں نے کہا حضور ہمیں اعتراض نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا اس کو سامان دے دو وہ کھڑا ہو گیا رہا نے کہا نے کہا حضور پاک میں اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا مجھے کوئی سامان مل جائے گا میں تو اس لیے آیا ہوں اک اکتل اکتلفی سب نہاری میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں یہ میری جگہ کٹے اور میں شہید ہو جاؤں میں تو شہادت کی موت کے لیے آیا ہوں حضور نے فرمایا ان صدق تصدق اللہ اگر تم سچے ہو تو اللہ پھر تمہیں سچا لگ اب دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو مقابلے پہ کھڑے ٹھیک وہاں سے یہودیوں نے تیر مارا اور این اسی جگہ اس کو تیر لگا جہاں انگلی رکھی اور شہید ہوا صحابہ اٹھا کے نہیں اس نے فرمایا ہوا ہوا یہ وہی آدمی ہے جو اگر دن کہہ رہا تھا نے کہا حضور ہاں یہ وہی آدمی ہے اور جہاں انگلی رکھی تھی وہی تیر لگا ہے آپ نے فرمایا واللہ کو راستے میں شہید ہوا اور محمد اس کا گواہ ہے صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تمنا کی کہ اے کاش اس کی جگہ آج ہم ہوتے یہی وہ راز ہے میرا بھائی جو مسلمانوں کو اللہ نے عظمت دی ہے جو کفر کو سمجھ نہیں آ سکتا ابھی چودہ سال گزر گئے ہم ایمان کے ازعف ازعف ازعف ترین حالت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر نہ وہ ایمان ہے نہ وہ اسلام ہے نہ صداقت ہے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں اخبارات کھول کے دیکھیں کہ لاکھوں کا لشکر ہے منظم ہے قوت ہے طاقت ہے ایئر فورس ہے مقابلے پہ کون ہے, جی مجھا ہے دی چار سو پانچ سو چھ سو آٹھ سو کتنے ہوں کشمیر میں دیکھ کیا ہو یعنی آپ دیکھیں سات لاکھ سات لاکھ فوج آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی سات لاکھ آدمی کو اگر ایسے آپ خیمے لگا کے بھی بٹھانا چاہیں تو یہاں سے لے کر حرم تک تو صرف خیمے لگ جائیں گے دیکھتے نہیں آپ عرفات میں بنا میں سات لاکھ فوج اور مقابلے پہ کونے نہ تھے؟ کمزور بے در بے گھر درے ہوئے مسلمان جن کی عزتیں عصمتیں خطرے میں ہیں جان مال عزت خطرے میں ہے مدد کرنے والے کون ہیں مجاہدین اچھا وہ مجاہدین بھی کون ہے کوئی کسی ملک سے کوئی کسی ملک سے کوئی کسی ملک سے وہ ایک جذبہ شہادت انہیں اٹھا کے لایا ہے کہ بھئی وہاں ہمارے مسلمانوں کی عصمت دری ہو رہی ہے قتل ہو رہا ہے ان کو ظلم ہو رہا ہے چلو ہم پھر کیوں زندہ رہیں ہم بھی جائیں ان کی مدد کریں اور وہاں جناب یہ عالم ہیں باقاعدہ حقائق ہیں یہ محض یہ بات نہیں تاریخی حقائق ہیں کہ ان کی فوج کے بعض بعض آفیسر جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئے اور انہیں اپنے افسروں پہ گولیاں چلا دی اچھا اور مجاہدین پڑھے آپ حیران ہوں گے مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بتلایا کہ کچھ مجاہدین جو تھے وہ مارے گئے شہید ہو اچھا اب جب شہید ہو جائیں اور سامنے آپ اندازہ کریں فوج ہوں باقاعدہ یعنی بریگیڈ پڑے ہوں فوج کے تو اب اس مجاہد کی لاش اٹھانا کو آسان بات تو نہیں ہوتی نا ایک تو بےچارا شہید ہو گیا کون لاش اٹھائے کون قبر بنائے کون جنادہ پڑھے کون دفن کرے تو ان نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کو جہاں وہاں نیچے کوئی چھوٹی موٹی تھی غار نظر آئی نہ تو اس کی لاش کو اس غار میں ڈال کے اوپر ایسے کو پتھر وتھر ڈال دیا ہم نے کہا جب اللہ موقع دے گا تو پھر کہیں سے لاش نکال کے بیچارے کو دفن کریں گے تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تقریباً ایک سال کے بعد اپنے ان دو ساتھیوں کی ہمیں موقع ملا اور جا کے جب ہم نے لاشیں نکالیں تو کہنے لگے مکی صاحب ہم حرب میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم ہے ان کے بالوں میں جو تیل لگا تھا نا وہ بھی ابھی تازہ تھا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی لیٹ گئے ہیں سو گئے ان کو نیند آ گئی اور اسی طرح بدن نرم ہے نہ بدبو ہے نہ کوئی تکلیف ہے چہروں پہ مسکراہٹ ہے جیسے اللہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو اللہ نمونہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھ لو میں کہا جی ہم لے گئے اور پھر جا کر ہم نے باقاعدہ دفن کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ جو جذبہ ہے یہ جو مسلمان کے پاس اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ولڈ سپر پاور ہیں بڑی بڑی قوتیں ہیں بڑی بڑی طاقتیں ہیں خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے وہ جب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے کمزور ہیں سب کچھ ہیں کیا وجہ ہے کہ ساری قوتیں اسی مسلمان کے خلاف لڑنے مرنے پر تیار کری ہیں او وہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو کمزور ہے وہ تو بھائی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ جاہر ہیں، ان کے پاس 35% فیصد آدمی پڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ہر بندہ جو ہے جناب بالکل فقر و فاقہ کا شکار ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے قرضے میں جکڑا ہوا ہے انہوں نے گویا ہمیں آئی ایم ایف نے ولڈ بینک نے خریدا ہوا ہے لیکن ان کو نیند کیوں نہیں آتی رات کو مسلمان کے لفظ سے کیا بات ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ کیمونیزم جب ختم ہوا نے کہا کیمونیزم کوئی خطرہ نہیں تھا اصل خطرہ اسلام یہودوں نے نصارہ آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک حضرت عیسا کو خدا سمجھتا ہے یہودی عیسیٰ علیہ اسلام کو نوز بلا ولدینہ سمجھتا ہے یعنی ان کے عقیدے کا فرق دیکھو لیکن مسلمان کے خلاف کٹھے ہیں حتہ کے پوپ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دی خطاء بھی معاف کر دی مسلمان کے خلاف لڑو تمہاری خطاء معاف ہے اگر رشدی اسلام کو بکواس کرے ہم جناب کروڑوں پاؤنڈ لگا کر تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تیار کیوں وہ رشدی اوپر سے نکل ہے سونے کے قلم سے لکھتا ہے رشدی کی کتاب لکھی ہوئی جو ہے اس میں کوئی ہیرے اور موتی اور ٹانکے جڑے ہوئے ہیں صرف یہ ہے کہ اس نے مسلمان کہلا کر اسلام کو ٹوکا ہے مسلمان کہلا کر حضور کی ذات پہ اعتراض کیا ازواج متحرات پہ اعتراض کیا اب دشمن کہتا ہے چلو یار کوئی ایک تو ایسا نکلایا نا جو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر بھی اسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے بس ہمارے لیے تو یہ ہیرو ہے وہ تسلیمہ نسرین ہو وہ جناب رشدی ہو وہ جناب پاکستان کے عیسائی ہوں تو ہی نے رسالت کرنے والے ان کے لیے ہماری حکومتیں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں ڈالروں کے چیکساتھ ہوتے ہیں ویزے پہلے لگے ہوتے ہیں دوسرے ملک میں باقاعدہ ہوٹلوں میں کمرے بھی بک ہوتے ہیں کیوں کہ حضور کو بکواس کیا ہے عیسائی خوش ہو گیا اور ہم نے انہیں خوش کرنا ہے یہ سارا کیوں ہو رہا ہے وجہ ہمارا ایمان ہے آج بھی آپ ابو داؤد آج بھی آپ عدیشوں کی کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا بہت جلد ایک وقت آئے گا جب پانی پہ لڑائی اب آنے والی جنگیں دیکھ لیں پانی پہ ہو حضور نے فرمایا پانی پہ لڑائی ہوگی اور یہودوں نے سارا کی پوری قوتیں ایک طرف ہوں گی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو مسفت مسلمانوں کو اب وقت آ رہا ہے اسی لیے دیتا رہے ہیں سارے تم نے تو قرآن پڑھا ہے نا طویز لکھنے کے لیے کافروں نے قرآن طویل لکھنے کے لیے نہیں پڑھا وہ سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے انہوں نے تو ایٹم قرآن سے سیکھا ہے کہ یہ کون سے پت پرندے تھے ارسل ابا لاکل ایک چونچ میں پتھر لایا ہاتھی پہ ڈالا اور ہاتھی سے نکل کے زمین میں دس گیا انہوں نے کہا وہ کون سا ذرہ تھا وہ ایٹم کے ذرے پہ, پہ پہنچے اصل بترانے والا تو قرآن تھا اور تم نے تو قرآن شریف پر عقیدہ یہی رکھا ہوا ہے جب مر جائے تو ایک مولوی کو بلا لو میت کے اوپر پھرا لو اور پرانے کپڑے مولوی کو دے دو اور اس کے بعد مردہ بخشا گیا ساری زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا پھر آنے سے بخشا گیا اللہ و کیا یہ ہے وہ جذبہ شہادت کے عربی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مال لینے کے لیے نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور مجھے یہاں بھی لگے گا یہ وہ جذبہ تھا کہ صحابی دوڑتا جا رہا ہے ایک صحابی نے کہا بھی ایسا چلوں نے کہا کیا ایسا چلوں جنت بلا مجھے تو جنت کی خوشبویں آ رہی یہ تھا وہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ برقرار رکھا آخر ایک رات حضور نے اعلان کیا لوتے ان رائے رنٹب اللہ رسول بہ اللہ رسول کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں بڑی شان تو یہ ہے کہ جس کو اللہ محبوب رکھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی پتہ نہیں وہ جھنڈا کس کس قسمت کو ملتا ہے صبح کی نواز کے بعد حضور نے فرمایا اینا علی ائی نہ کہ خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ چل نہیں سکتے فرمایا فاتح علی ان، کو لے فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب حضور کا حکم تھا میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا دو آدمیوں کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھے مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی میری آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا نیچے حضور کے سامنے آیا آپ نے فرمایا علی کا حادر یا کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے ساد فتح نہیں ہو رہا اس کا جھنڈا تم کہا حضور میری تو جان بھی حاضر ہے اے میں تو دیکھ نہیں سکتا حضور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور فرما ادھر علی قریب ہو جاؤ حضور نے اپنا لوہا دہر نکالا اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کے بعد حضرت علی کی آنکھوں پہ یوں پھیرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی اللہ ایک انی ما اسدین خدا کی قسم مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسے ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں آنکھوں میں حضرت علی نے جنڈا ہاتھ میں لیا اللہ نے مہربانی کی کہ قلعہ ساتھ جو تھا وہ بھی اب یہودی بھاگے اور قلعہ تلا تل زبیر جو تھا وہ پہاڑ کے اور وہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کہ اس تک پہنچنا اس کو توڑنا فتح کرنا بہت مشکل تھا لیکن قلعہ ساتھ جب فتح ہوا تو اس میں منجنی کہ یہ چیزیں جو تھی تو یہ کیا ہے تو جو یہودی قید ہوئے انہوں نے کہا حضور یہ منجنیک ہے جب قلعہ توڑا جاتا ہے تو ان کو دور لگا کے اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے اور یہ دباد ہیں کہ اس کا آگے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر جو ہیں آدمی ہوتے ہیں اور یہ سیڑھی کی طرح اونچا بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگر دشمن تیر مارے تو وہ رک جاتا ہے وہ بندے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں پھر یہ سیڑھی کا کام دیتا ہے کہ آدمی قلعے کی دیوار پہ چڑھ جاتے ہیں تو بھائی یہاں قلعے تو تمہارے ہیں یہ تم لوگ کیوں بنا رہے تھے ہتھیار اتنے بنے ہوئے ہیں دباب باد اور جنی نے کہا جی یہ تو مدینے پہ چڑھائی کا انتظام ہو رہا تھا اچھا ٹھیک اب جب کل عادت زبیر پر جا کے مسلمانوں نے محاصرہ کیا خدا کی شان دیکھیں ایک آدمی اس کا نام تھا غزال یہودی وہ آ گیا چوری چپکے سے اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کہا ہے صحابہ نے بتایا وہ آ گیا اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ قلعہ زبیر جو ہے یہ فتح ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا پہاڑ پہ ادو نے فرمایا تو خب نہیں تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو ان اللہ وعدہ نہیں میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خیبر فتح ہوگا تم کیسے مجھے ڈراتے ہو نے کہا حضور میں ڈراتا نہیں ہوں لیکن یہ قلعہ آپ فتح نہیں کر سکتے یہ پہاڑ پہ ہے منجلیک کا پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا اور آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے وہ اوپر بیٹھے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہیں یہ فتح نہیں ہو سکتا ایک طریقہ ہے فتح ہونے کا لیکن ایک شرط ہے اگر آپ شرط پوری کریں تو قلعہ میں آپ کو فتح کروا دیتا ہوں حضور نے فرمایا میں بتلاؤ کیا شرط ہے انہوں نے کہا حضور مجھے امان دے مجھے میرے بچوں کو میرے اہل کو اے کو میرے مال کو کیا مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا حضور نے پھر میں رکھا اس نے کہا جی اصل میں اندر سے ایک سرنگ ہے فلاں جگہ پہ چشمہ ہے یہ رات کو اس سرنگ کے دریے جا کے پورے قلعے کا پانی لے آتے ہیں آپ اگر اس پانی پہ چار آدمی بٹھا دیں پانی بند کر دیں دو دن کے بعد قلعہ ختم ہو جائے گا پانی اندر ہے نہیں ان کے پاس پانی تو وہاں سے آ رہا اگر پانی بند ہو جائے تو کتنے دن لڑیں گے آپ کے ساتھ حضور نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں یہودی ہے مکار ہے آدمی بھیجو اس کے ساتھ جا کے دکھایا ہمیں کہاں چشمے ہیں اور کہاں سرنگ ہے وہ آدمیوں کو لے گیا صحابہ کو جا کے دکھایا واقعی سرنگ بھی تھی چشمے بھی تھے اندر دروازے لگے ہوئے تھے تو حضور نے وہاں ہراسا بٹھا دیا اب جب ان کا پانی بند ہوا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا اب کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں اللہ نے بھی کی کلات تو بھی فتا ہو اب وہ اس سے آخری دوسرے حصے کے کلات النظار میں آ اور تمام یہودیوں کے بیوی بچے اہل ایال سب کل تنظار میں وں نے اس کا محاصرہ کیا اللہ نے مہربانی کی وہ قلعہ فر اور اسی قلعے میں سفید بنتا ہو جو یہودیوں کا بڑا سردار اس کی بیٹی اور زنان دب ابن ابل حق ان کا جو بادشاہ تھا یہودیوں کا خیبر میں اس کی یہ بیوی یہ بھی قیدیوں میں آئی اور حضور پاک نے مالے گنیمت میں جب قیدی تقسیم کی ہے تو یہ حضرت دہیا کے حصے میں آ گئے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صفیہ بنت ملک تمک ملک اس نے کہا حضور بی بی صفیہ جو ہے نا ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی لئی یسلح الا لک مہربانی کریں آپ صحابی کسی کے حوالے نہ کریں اس کو آپ اپنے لیے چلو کم از کم ان کو یہ تو احساس ہونا کہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ کے گھر تو گئی نا لیکن یہ ان کے لیے بڑی موت کی بات ہوگی کہ بھئی آپ ایک صحابی کو دے دیں ان کی بیٹی حضور نے فرمایا کہ بھائی اب وہ حصے میں دہیا کی آ گئی ہے اب یہ تو دہیا کی مرضی ہے حضرت دہیا کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح مشورہ دیا اس نے کہا ولہ مارا اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم سمے میں نے اس وقت تک صفیہ دیکھی نہیں میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مجھے اور یہ بھی آپ تسلی فرما لیں کہ یہ نہیں کہ میں اس سے ملا ہوں مار آئی تو آپ میں نے دیکھا بھی نہیں اس کو تو بی بی صفیہ جو تھی حضور پاک نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوج تہارا بنایا المومنین میں شامل ہوئی انہی کا وہ قصہ ہے جو صحیح حدیثوں میں بڑا مشہور ہے کہ بی بی صفیہ جو تھی ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا اور دوسرا اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ہوئی ہے یہ ابن اختب کی بیٹی تھی تو بی بی بیشہ اور بی بی زینب بی بی عائشہ ابھی بکر کی بیٹی تھیں اور بی بی زینب جو تھیں اور بی بی حفصہ جو تھیں حضرت عمر کی بیٹی تھیں اور بی بی زینب تو وہ تھی جن کا اللہ نے نکاح کیا تھا ان کو چونکہ اتنا بڑا شرف حاصل تھا تو یہ چونکہ سوکنے تو سوکنے ہوتی ہیں نا چاہے کسی دور میں بھی ہوں تو بہرحال ان کو جب غصہ آتا کبھی کوئی بات ہوتی کبھی موقع ملتا تو یہ صفیہ سے کہتے ہیں چپ رہا تم کیا بات کرتی ہو تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی صفیہ رو رہی ہے حضور نے فرمایا کی کیوں رو رہی ہے اس نے کہا رسول اللہ بی بی ایشیہ بی بی زینب بی بی افسا ہر وقت مجھے چھیڑتی ہیں کہتی ہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو کیا اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں کسی کے گھر میں پیدا ہوئی حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا نا کہا حضور میں حور کیااب وہ کہتی ہے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں وہ کہتی ہے میں عمر کی بیٹی ہوں وہ کہتی ہے میرا نکاح اللہ نے عرشوں پہ کیا تھا میں کیا جواب دوں حضور حضور نے فرمایا عجیب بندی ہو تم تم ہو یہی اپنی اختب کی بیٹی ہو اور تمہارا خاندان کا نصب جو ہے حضرت موساواروں سے ملتا ہے تم تو اس کی اولاد سے ہو نے کہا ہاں حضور یہ بات تو ہے نے کہا تم ان کو جب جھگڑا ہو نا جب تم ایسی بات کریں تو اس کو کہو کہ بات سنو کہ میرا جو باپ ہے اس کا نصب ملتا ہے موسا علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا باپ جو ہے وہ نبی اور میرا چاچا جو ہے وہ بھی نبی اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ میرا خامند جو ہے وہ بھی نبی تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو کوئی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو نا تو چند دنوں کے بعد پھر جب جھگڑا ہوا تو بی بی صفیہ کو جب ان نے تانا دیا کہا کہ آنا بنت النبیین تم النبی, النبی المستفا میں دو نبیوں کی بیٹی ہوں موسیٰ اُسا ہارون کی بیٹی ہوں اور محمد رسول اللہ کی بیوی بی ہوں اور تم کیا ہے ابو بکر کی بیٹی ہو امر کی بیٹی ہو زیادہ سے زیادہ اور کیا ہے وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا بڑی شان بھی ہو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں کیا جواب دیں بی بی صفیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفظہ دونوں نے منہ جناب جھکایا ہوا ہے اور غصے میں ہیں تو نے فرمایا ماں بھی کیا ہو گیا تمہیں کیا بات ہے کیوں اس نے کہا حضور اللہ نے آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ بیویوں کو جھگڑا کرنا بھی سکھلاتے ہیں اللہ نے تو آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ نبی ہیں رسول ہیں آپ بیوی بی کو جھگڑا سکھلاتے ہیں یہ صفیہ کی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے یہ آپ نے سکھلایا ہے تو اس نے فرمایا جب تم اس کو تانا دیتی ہو بنت یہودیہ کا وہ کسی نے سکھلایا تھا اگر میں نے اس کو سکھلایا ہے تو میں نے سچ سکھلایا ہے یا غلط سکھلایا ہے تو یہ وہ صفیہ ہی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دن نے اس کا کہا کہ حضور میں ابھی کن تو میں ابھی چھوٹی سی تھی اور اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا نے وہ کیسے نے کہا جب مدینے سے نکالے گئے ہمارے چاچا بھی اور ہوئی ابن اختب بھی میرا باپ بھی اور سب ہم جلا وطن ہوئے اور خیبر کی طرف جا رہے تھے راستے میں جب بیٹھے تھے تو بات چل نکلی میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں ساتھ خیمے کے بیٹھی ہوئی مٹی سے کھیل رہی تھی کہ میرے باپ سے چاچا پوچھنے لگے کہ ہوئی ایک بات تو بتاؤ تم بڑا مطالعہ کرتے ہو تو رات کا جو ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے اس نے کہا اللہ ہے اللہ کا سچا نبی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چوبیس سماعت فرمائیں